اللہ وحده وحده وحده وحده لا شریک له لا زد له لا له لا له لا مثال له ونشاد اللہ اللہ اللہ وحده لا محمد رس صدق اللہ و صدق رسول ہم نبی القریم و نحن و لازالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین سامین السلام علیکم السلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نہ پسند ہو وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو الله ملائق تو يَصللّنا على النبييا يذين آمنوا صلّ عليه وسم تسلما وصللَّ الله ت على خرخ کےِه نور رش زين ت فرش محُہمَّ على آ عليهه و صحابِه جين ب ررححمِ ڪيا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 اب مادی جاداد جو ہیں اسے عام بندہ نفع اٹھا سکتا ہے اور اللہ نے ظاہر وہاں سے کیا ہے تو دنیا میں مومن اس کا نفع اٹھاتا ہے وہ بکتی ہے کنجری کی طرح دشتر. یہ بات ہے کیا ہم پیسہ لے کر اس پر نہیں بیٹھ سکتے دشتر. پیسہ سے حاصل ہو سکتی ہے تو اللہ سے برک تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ دنیاوی نفے جو ہیں میرے مومن یہ عام کر دیے تاکہ مومن بھی اس کا نفع اٹھائے لیکن اس کو خرید کر کیونکہ جب بھائی شرح کا جو مسئلہ ہے جب کوئی چیز خرید لو نا خرید و فروخت جو ہو ہر شخص اس میں اپنے نفع کے لیے دوڑتا ہے اس کا احسان کوئی نہیں ہے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 کیونکہ ہر چیز اللہ کی ہے یہ تخلیق تو کسی نے نہیں کی اثر بھی کسی نے نہیں رکھا وہ سر حقیقی وہی ہے پانی میں بجلی کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے نا وہ حقیقی وہی ہے تخلیق بھی اس نے کی ہے ظاہری طور دجال جو آئے گا نا دجال وہ ایسا کام کہیے کا اللہ تعالیٰ آزمات کا ہے شیطان کو مادی ترقی دے کر پھر مومن کی بصیرت کو دیکھتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے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 جس کی نگاہ مصنوع پر رہ گئی بنی ہوئی چیز پر وہ کافر ہو گیا ارے جس نے مصنوع کو دیکھ کر نگاہ تھانے پر رکھی وہ واپر ہو گیا ہم مومن ہیں ہم چیز کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں اور صرف ہر چیز کو مومن ہی استعمال کر سکتا ہے ارے بے وقوفوں اگر تمہارا یہی نظریہ ہے کہ دشمن کی چیز کوئی نہیں استعمال کر سکتا تو میرا سوال ہے کہ کافر خدا کے دشمن ہیں یا دوست ہیں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 جس نے توحید کو نہ مانا اس نے قرآن مجید سمجھا ہی نہیں تو اللہ کا فرماتا ہے میری آیات کافروں کو کچھ دیتی ہی نہیں یہ قرآن کا اے میری اے تل اگر, تل اگر یہ کمالات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقصد کیا تھی یہ ایٹم نہ بنا دیتے لیکن یہ کمالات توحید ہے اہل روح لوگ سے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 مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی تم وہ چیز استعمال کرتے ہو انگریز نے بنائی وہ نوز باللہ میں نے کہا بنائی نہیں ہے مالیت تبدیل کی ہے اثر بھی اللہ نے رکھا ہے اثر ابھی کھینچ لے تمہاری کار خیر جائے گی کون چیز ہے دوڑنے والی وہ اس کے حکم سے دوڑ رہی ہے میں نے کہا تیرا جواب تو ہے تلوار لیکن مجھے طاقت نہیں تم تو ہمیں مرواؤ گے سورو فرآون کیسے تھے کپتی کہ سب چیز پھر ان کی کھاتے ہو پھر تم اس کو خدا نہیں مانتے تو اللہ نے پانی کو خون بنا دیا اب بنی سرائے کی عورتیں جاتی ان کے نلکے میں کپٹی کی عورت بنی سرائے کے نلکوں میں پانی تھا جب وہ ان کے برتن میں آتا خون بن جاتا حتیٰ کہ وہ اپنے منہ پر پانی ڈال کر ان کے منہ میں ڈالتے جب ان کے منہ میں ڈال جاتا خون ہو جاتا پھر بھاگا پتے چاٹنے لگا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 پھر تو صحابہ کی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے اور ہزار ولی کا شان گھوڑی کا غبار ایک ولی کی گھوڑی کا غبار ہزار مومن کو ملا دو صحابہ کی مثال دیکھو تو, تو شرم نہیں آتی تو کروڑا حصہ صحابہ والا پیدا کر لے ایمان سے امریکہ میں پھرتا رہے ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے وہ جنگ تھے جہاں جاتے تھے کھچ کر لاتے تھے صحابہ کی مثال دے رہا ہے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 اذن عام سنت بنتی ہے اذن خاص سنت نہیں بنتی اس میں ملا سے پوچھتا ہوں خداروں اگر یہ سنت بنتی ہے تو سارے صحابہ مجرم تابی مجرم تبا تابعین مجرم ایما مجرم, ایم مجرم، اولیاء کرام مجرم جو کوئی کسی نے وہ سنت کو ادا کیوں نہیں کیا اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ سارے ادا کرتے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 چارے اٹھا کر لے جا رہے ہیں نے اپنے, اپنے ہاتھ مبارک سے حضر اسود اٹھا کر وہاں رکھ دیا چارے قبیلے قتل و حرف سے بچ گئے یعنی بے سک سے پہلے جب دیکھو جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا تو معاہدے میں محمد الرسول اللہ لکھا گیا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 رسالت اب کیوں رسالت اب دیکھو نا یہ شریک ہے اسی طرح میلاد جو ہے ذات کی یہ سب شریک ہیں اور میں جا رہا تھا جلوس میں کلیم شیب انگریز سارے لڑکے سکول والے پتہ شیعہ سب جلوس میں ثابت شامل تھے وہی ذات کا میلاد ہے خدا کی قسم ہم رسالت کا میلاد مناتے ہیں ذات کا آ جاتا ہے کیوں اللہ نے فرمایا میرا محمد نہیں مگر رسول ہے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 کہ اس کا حکم مانا جائے ارے جو حکم مانتا ہے اس نے ملا رسالت مانا میلاد محمد بھی مان سکتا ہے جو سور حکم نہیں مانتا اس کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے رحمت تو پڑ سکتی ہے رحمت نہیں پڑھ سکتی <تصفيق>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 بدا ت कहते کہتے ہیں جس کے آنے سے کوئی जाए تو اٹھ جائے وہ वाला भी کرنے والا بھی اور وہ بدت بھی جہانوی ہے جیسے کوئی سننا تو اٹھ جائے جس طرح او کے آ گیا السلام علیکم بجائے लिया کی بجائے ٹوسٹ پیسٹ آ گیا یہ سب करने वाले भी بھی جہانوی اور کرنے والے بھی पूरा سیاح اور جس کے آنے سے پورا دن اٹھ جائے ایمان سے یہ ملاد مناتے ہیں داڑی منڈے بھی راحت ہوتے ہیں نہیں ہوتے <سؤال> راشی سودخار یہ سب میلاد مناتے ہیں کنجریاں بھی اس میں سب اے میں شیعہ والا مسئلہ کا ہے ان کا جب ملاد رسالت کو مناؤ گے تو مومن آئیں گے اور نہیں آئیں گے ان کا میلاد نہیں ہے تو جس سے پورا دین اٹھ جائے جسر نات خانی ہے چھوٹا بچہ بریش اور عورت نات نہیں پڑھ سکتی تم لاکھوں روپے لگاتے ہو فرشتہ تم پر لانت کرتے ہیں جیسا آپ بچہ اٹھا ہوا ہے لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں پھر وہ ڈانس بھی کرتا ہے ناچتا بھی ہے ادھر ناچ کرتا ہے ادھر شیطان انگل دی ہوئی ہے گنڈ میں کہ جو ناچ گانا کرتا ہے مرد ہے جہاں عورت ہے وہ ناچ کرتی ہے شیطان اس کی گنڈ میں انگل دیتا ہے yeah, yeah, yeah, yeah. وہ ناچ نہیں پڑھ سکتا دیو ناتھ پڑے اور اس کی گوند میں شیطان کی انگل ہو وہ نعت نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے بدعت سیاح ہے کہ نعت پڑی پورے دین سے چھٹی میلاد کی پورے دین سے چھٹی یہ میلاد نہیں ہے فرائض واجبات سنن سنانہ تو بدعت حجاب خاص بدعت سیاح دکھاوے کی عبادت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 اللہ نے یہی فرمایا میں نے احسان کیا تم کو رسول دیا اس نے آ کر تمہیں جنت دلہ کی خبر دی لوگوں ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے بحث میں کیا کمی تھی بحث میں کیا کمی تھی وہاں اللہ تعالیٰ اسی کسی بحث میں ڈال دیتا دول رخ والا کہتا میں کس کسور کے لیے ہوں بحث والا کو کس وجہ سے اللہ نے ڈال دیا تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے امال سے دو لے آؤ اور اپنے احمد سے بحث لے آؤ تو یہاں بحث لینے آیا ہے یا بحث لے گا یا دو لے گا کمانے کے لیے آئے ہیں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ارے ہم بیوقوف ہیں کھانے پینے کے لیے جنت میں کیا کمی تھی ایمان سے کوئی کمی تھی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 جو زندگی اپنی جوانی کو پک کر کٹی اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا بعض لوگ آتے ہیں کہ دعا مانگو ہمارے ماں باپ کتلے چار پی پر پڑے ہیں پیشاب وہیں تو وہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان کو لے لے اُلٹا خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ فصل پک کر کٹی جو آج سے ساٹھ سال پہلے تھی جب بزرگان دین فرماتے ہیں موت یہ رویہ بدل دے نوجوانوں کو پکڑنے لگ جائے نوجوان موت عام ہو جائے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 کیا پتہ کیا روزی کا اللہ تعالیٰ سبب ہوگا یہ تو سمجھتا ہے منافق کہ یہ بچہ پڑھے گا پھر یہی یہودیت رہے گی ارے یہی صورت اونتے رہے گی یہی باتیں رہے گا تیرا بچہ پھر مزے سے لوٹتا رہے گا یہ منافق کی نشانی ہے مومن کی نشانی نہیں ہے <تصفح> آپ بندے کی زندگی کا ان کان کر دو بچوں کو یہ کنوان پیسا کمباہلی کو, کو بنارہ تو اپنے آپ کو میری آگ سے بچا لو اور اپنے خاندان کو بھی میری آگ سے بچا لو قرآن مجید کی نس سے ہم عذاب میں بیٹھے ایمان والے اس بات کو سمجھیں گے لمبی امید نہیں رکھیں گے اسامہ نے ایک مہینے کے لیے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 لیکن ایک بات سن لو ماں کی عزت مادی طور پر دنیاوی طور پر کر سکتے ہو اس کا حکم ماں باپ کا دین میں نہیں چلتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تاج یو مین یوم یو ودو ناد اللہ و رسول ہوں اخوان اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں مانتا مومن کو نہیں جائز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 وہاں کشمیر میں وہ رشتہ دار بتاتے ہیں یہاں ہمارے رشتہ داروں کی بستیاں تھی لیکن غائب ہیں چالیس سکول کوئی سکول ڈھنگ سے گئے اسی اَسی فٹ تک بعض تھانے دھن سے گئے اسی اَسی فٹ تک کھلا رہا جو چھوٹے پاس اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے خدا میں نے بات کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تھا بات کہتے ہیں یہی تھے تو پھر بھی وہ شریعت یہی تھے تو آپ خضر علیہ السلام میں کب تھے یہ غلط عقیدہ ہے آپ کی شان بہت بال ہوتا علم بھی لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت پر ہوتا ہے تو وہ باطنی راستہ تو آپ نے فرمایا یہ ایسا بچہ تھا بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا تو جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے نو لاکھ بچوں کو کچل کر اللہ نے رکھ دیا یہ اسی تعلیم کی وجہ سے کہ یہ شور بڑے ہو کر پتہ نہیں کیا کرتے ان کا ہی فائدہ اسی میں ہے جو اللہ نے ابھی چپ لیا ان کو حدیث پاک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 بعض افراد کے لیے بعض وقت کے لیے خاص ہیں بعض منسوخ ہیں اس لیے آپ نے فرمایا الحکم بے سننا تم میری سنت پر ہو جاؤ بس خل فائرہ سے دین اہل سنت والجماعت اسی طرح کہلاتے آئے ہیں نا تو وہ حضرت امیر عمرت اٹھ کھڑے ہوئے پریشان حالت خوف زدہ حالت میں کہ ٹڈی نظر نہیں آ رہی مکری خدا کا عذاب آنے والا ہے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 صحابی, صحابی حضرت صحابیزرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سوال کیا اور تمل مومنین عذاب کب آئے گا آپ نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے بات کہتے ہیں جی بی بی پاک نے زنا کا نام لے لیا ارے قرآن نہیں ہے قرآن نجیب میں بی بی پاک کیا نہیں کرتی عورتیں لا تقربہ افزانیہ تو بنزانیہ نہیں کرتی ارے شیعت کا مسئلہ بنانا قرآن کا یہ شرابا حیا ہے فرمایا شرابے پیئے جائیں اور گانے بازے عام ہو جائیں اللہ کا عذاب آئے گا ہیں بی, بی تمام مومنین ان کی ام امی کا قول ہے کیا آپ سچ مانتے ہیں جا؟ بی بی پاک کے قول سے بھی ہم عذاب میں ہیں قرآن سے حدیث سے صحابہ ہم تو غفل ہیں آنا ہی نہیں مولوی کہتا ہے تو تو بخشا ہوا ہے آنی نہیں موت موت نے چھوٹو کو پکڑنے شروع کر دیا امام کت بھی سرکار فرماتے ہیں حاکم بے دین ہو بدمزب ہوں ارے ظالم جو قتل کر دے فرماتے ہیں وہ اچھا ہے جو حاکم بے دین ہے وہ سور فرح کی طرح خود بھی غرق ہوتی ہے حکومت قوم کو بھی غرق کرتی ہے قوم کو بھی غرق کرتی ہے حاکم بے دین مان سے کہو روس میں زلزلہ آیا چار لاکھ روس میں آیا چار لاکھ ترکی میں ڈیڑھ لاکھ ستر پچہتر ہزار ایران میں اور سمندری طوفان ہے تین لاکھ چار لاکھ سے دنیا میں بندہ کہیں نہیں گیا میں تو اس حکومت سے حیران ہوں کہ پاکستان کی حکومت سور ہے کیا ایمار سے تیس لاکھ بندہ مر گیا تیس لاکھ بادشاہ بے دین ہو تو معاشرت مولوی کو بادشاہ کو تو کچھ کہتے نہیں ایک بادشاہ جا رہا تھا تو ایک بندہ فقیر تھا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 آپ نے یہ تو مولوی کے پیچھے لگی ہوئی ہے عوام فرمایا تو نے تو سنت چھوڑی ہے سوچ کر کہاں پانچ نمازیں میں نے بگوئے بغیر مسو کے پڑیا میرا مسو گم ہو گیا فرمایا جا مسو کر عوام پریشانی دور ہو جائے گی اورنگزیب گیا مسو کیا اور پریشانی دور ہو گئی عوام میں مہنگائی ایمان سے کہو سوچو حاکم ہاں مسماک نہ کرے عوام پریشان ہو جائے ارے جو فادائز واجبات سنان وہ چھوڑ دیں پھر شرابیں پیے جناح کریں حرام خس کو سجور کے آلہ بڑے قسم کے وہ مرتکے ہوں پھر عوام کو کہاں سکون ملے ایمان سے کہو بھائی مولوے پر نگاہ رکھنے والے مہنگائی حکومت وہ ایک شیر ہے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے اس میں ایک شیر ہے ایک تعلیم اس سکول کے ظلم اور موجودہ حکومت کی انتہائی بے وقوفی ڈاکٹر مہنگا ہو کر اس شیر میں ہے ڈاکٹر مہنگا ہو کر رشن مہنگا ہو اگر اندھی حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے پھر آگے میں کہتا ہوں ظالم حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے ارے بیوقوف حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے بدماش حکومت کا سمجھ جو الفاظ لگا دو مسلمانوں ایسی سی صبح تین روپے ریڑی والے سے لیتا ہے تحصیل میں ریڑی والے کے پاس ریسٹر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 جیسے ہر غریب امیر کا تعلق ہے ڈاکٹر بیس روپے کی دوائی کے چالیس لے سکتا ہے دبنے ہاتھ دکھانے کا کوئی پیسہ نہیں آئے حرام ہے سور اوپر پھر پیسہ لینا اور پانچ روپے ہاتھ دکھائی پانچ منٹ کے <سؤال> کیوں ڈاکٹر <سؤال> کی مہنگائی پر سنو تم کیوں اندھے ہو وہ کام کا خون چوس رہے غریب اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتا لاکھ روپے لیتے ہیں پریشن کے بیس تیس تیس تیس ہزار ایاشیا اڑا رہے ہیں یا سورو تم کو ان کی مہنگائی نظر نہیں آتی راشی مہنگا ہو کر ایمان سے رشوت کی مہنگائی پر کوئی کنٹرول ہے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 سب مل کر انہوں نے قرار قرارداد پاس کی ارے خدا کی قسم غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے ارے ولی تو مصطحب نہیں چھوڑتا یہ قانونی کون سا ولی تھا جو واجب کو ترک کر گیا واجب ہے مسلمانوں سورت کا تارک ولی نہیں ہو سکتا تو واجب کا تارک کہاں ولی ہو سکتا اور گھر مامے زالی دین چشتی کو لکب دیا نہ داتا صاحب کو دیا ارے کسی ولی کو جو ولیوں کے بادشاہ ان کو غزالی کا لقب نہیں دیا ارے غزالی کا لقب اسے دیا جو بےغیرت تھا ارے یہ غزالی دما نہیں ہو سکتا غزالیہ دما صرف ایک تھا جس کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کے سامنے پیش کیا مشرق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 جس کو غیر مرد دیکھے یا وہ غیر کو دیکھے آپ نے گلے سے لگا دیا فرمایا رسول کی بیٹی جو تھی بات بھی اونچی کی رسول اللہ اللہ صلی علیہ خوشی سے سینے سے لگا دیا کہ میری بیٹی نے کیسی بات کی کتنا آپ کو پسند آئی عالم حق کہنا چھوڑ دیں عذاب آئے گا پیر وہ بن جائیں جو شیطان نے عرض کی یا الہ اللہ کوئی میرا قاصد ہے اللہ نے فرمایا یہ فال پانے والے جادوگر یہ سارے تیرے کافی ہیں حساب کرنے والے پہلے بھی بتایا تھا حساب کرانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اور کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے یہ بریلویوں کا عورتیں اکثر دیکھو تو بس یہ حساب کا کام ہے پیر شریعت کا حکم نہ دیں علم دین کا لوگ ان کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں عذاب اللہ کا آتا ہے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 کہ امیر عمر نہیں دیکھ رہا امیر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے وہ کہتی تھی اور آپ کے آنسو جاری ہوتی تھی تو آپ نے اس کا نکاح نے بیٹے سے کیا پھر عمر بال عبدالعزیز اس سے پیدا ہوئے عورتیں بے پارد ہوں تو آپ نے فرمایا پھر عذاب آئے گا اب قرآن کی نس سے حدیث پاک سے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 مرغن غذا کھا کر اس کا نفس کو خراب کرتی اس لیے میں نے ڈول دی مسلمانوں صحابی کا نفس ہے مرغن غذا کھائے تو وہ عیاش ہو کر نہ لڑ سکے ارے جن کے نفس بھی شیطانی ہوں بکرے مکھن کھائیں پورے ملک کے خزانے یہی فوجی ظالم لوٹ رہے ہیں اندو کی طرح یہ برس رہے ہیں قوم پر پھر ان کو کیا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 کہ کافر بھی کافروں سے فوج سے فوج لڑکی ہوئی ہے آٹھ سو سینپال ایک بندہ ثابت کر دو کہ کسی فوج نے عوام کو مارا ہو کیسے ظالم زیادے سور دنیا کے فوج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 دنیا کے ظالم دنیا کے دہشت گرد آج کل کے دنیا فوجی ہے دنیا کے فوج فوجی, فوجی،, فوجی، سورو عوام کو مارنا کہیں سادت کرو یہ کہاں کی بہادری ہے کہ نتی عوام کو ایسا مار مار کر ستیہ ناش کر دیتے ہو ظالموں اور دہشت گرد ماحول ہے مرغن غذا آپ نے پھینک دی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 نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ستارہ کو بھی کتابیں چھاپنے کی اجازت ہے انگریزی برائے ہستم کے سفر نمبر پچاس پر انگریزی نظم لکھا گیا ہے اللہ کو ہار درخت دریا اور دیگر چیزیں بنانے کے بعد बाद کر آرام کے के چلا گیا پھر اٹھ کر اس نے ناچ کرنے والی गाने گانے والی لیے گڑیا پیدا کی یہ آٹھویں کی کتاب اور یہ سارے کفر ہیں اور رسالہ ہم نے چھپا کر بیٹھ رکھا ہے جس کو ضرورت ہو وہ خرید سکتا ہے سارے اس میں کفر ہیں یعنی پور پنجاب میں نا تنظیم اساتذہ سپولوں میں تنظیم پنجاب نے توہید جہاد رسالت مشاہد اسلام جہاد اسلام کے خلاف ندی والی صاحب اگر کوئی تلوار ہے کہ پچاس چار دشمن بنی اس میں لوت علیہ السلام کے کام کو جائز قرار دیا گیا ہے ماں بیٹی کے بنا کو بہت بہت پڑھیں گے آپ اس میں بہت <irrelevant> ہی چلا گیا ارے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک وجود سے پاک چلا گیا تو مکان بھی ہو گیا اور وجود بھی ہو گیا پہرا سونے سے پاک آرام سے پاک کیا کفر ہے سی یہی ایک کفر میں یعنی لوت السلام بھی قوم والا کام لوگ کے قوم میں لوت السلام یہ آپ چھپایا کرتا چھپی اچھا جو لینا چاہے نا تو وہ زہر صاحب کے پاس رکھی ہیں وہ لے سکتا ہے چھپوا کر اس نے رکھی ہے جس کو ضرورت ہوگی وہ جناٹر نے چھاپے نا پھر بھی قابل نے تو چلو خوش تو نا آواز اٹھائی اس کی آواز پہنچی ہے ہم تک ہاں تو ان میں نہیں تھی سکت یہی آواز پہنچی ہے تو ان میں کچھ غیرت آئی پھر انہوں نے چھاپ کا رسالہ دنیا میں بانٹ دیا تو انہوں نے کہا ماں باپ بھی کافر پھر پڑھنے والے پڑھانے والے چھپانے والے حکومت کو کا پھر لکھ دیا ہم کہیں تو لڑتے ہیں اب تنظیم پاکستان اس کو کہو ارے کا سے خدا کی کا کوئی نام نہیں